شہید اسلام ڈاٹ کام خالق کلو سے ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبلو ڈبلو ڈبلو اسلام کا فزائل مریم اب بی بی مریم کے فضائل ہیں جی بی مریم کے پاس جبریل آتے تھے یا نہیں باتیں کرتے تھے یا نہیں تو معلوم ہوا کہ فرشتے کسی کے ساتھ بات کریں نہ تو نبی نہیں بن سکتا اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی فرشتے بات کرتے رہتے ہیں سمجھے جی کیا خاص پہلے کھلو فرشتوں کا کلام کرنا فرشتوں کا کلام کرنا سے نبوت سے نہیں کہ نبوت کا خاصہ نہیں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 بے شک اللہ نے منتخب کیا تو بچپن کے اندرا کی اور پاک کیا تو اس کو نمبر دو بھائی جہ تو ہمت لگا دیتے بیگیا بی نہیں تو فرمایا اللہ نے تو اس کو کیا پاک ہے اللہ نے تیرے اندر بری آتے نہیں پاک ہے تو نمبر دو لکھو جی اور پاک رکھا تو اس کو برے اپال سے وسط پا کے پہلے وسط کے تھا یا نہیں لیکن لو کس کے اندر بچپن کے اندر اے وسط کے جو ہے نا بعض بلو بلو کر کے بعد بھی تو منتخب ہے کیونکہ بلو کے بعد یہ ماں بنی یا نہ بنی کس کی عیصا علیہ السلام کی ماں بنی ہاں. وست پا کے اور منتخب کیا تجل علیہ العالمین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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گھر والی چوتھی بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب زادی اللہ نے ان چار عورتوں کو منتخب کیا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فضل عائشہ اللہ ساعر نسا کا فضل سریت اللہ شار تا عائشہ کی کیا پوچھنا اس کی تو فضیلہ سب عورتوں کے ایسے ہے جیسے سریت کی فضیلہ طبع کے کھانے پہ عہد عرب شرید بناتے تھے سمجھے یہ گوشت کو علیحدہ پکا دیا اس کا شوربہ پکا کر کے اس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ڈالتے تھے حاجی صاحب جانتے ہیں شاید آج کل شریر کی دعوت بھی دے رہے ہیں ہمارے لاشاری صاحب دے رہے ہیں کا فضل شرید علا سا کا امی ہے شاکیلا سب کے اچھا جی یہ سمجھ آ گیا جی تو یہ کس کے فضائل تھے ویسے کالت کے نیچے کا لکھا ہے تی فضائل مریم یا مریم مکن اب فرائے مریم فضائل مریم کے بعد اب فرائے مریم بی بی مریم کے فرائض یا مریم مکنو تیرے ربے کے اے مریم فرما برداری کر واسطے ربا بنے کے نمبر ایک او قلتی کا کیا منع ہے جی اچھا لیکن میں ترجیح دیتا ہوں قیام کو کیونکہ آگے سجدہ بھی ہے رقو بھی ہے اے سا وہ واسطی دیوار آئی تو اس کا میں نے کیا کرو قیام کرو تو اچھا ہے اے مرم قیام کر واسطے رباپ رہیں گے اور سیدھا کر نمبر دو اور رقو کر سیدھے کو اس لیے مقدم کیا گیا کہ سدے کی شان رقو سے کیا ہے زیادہ ہے یہاں ترتیب کا لحاظ ہی کیا گیا اور رقو کر سال رکو کر تو تینوں چیزیں آ گئے. قیام بھی آ گیا سیدھا بھی آ اور اب مر راک ان کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح مرد خوشوخو کے ساتھ رقو کرتے ہیں تو بھی خوشوخو کے ساتھ کیا کر رقو کر یہ مطلب ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز با جماعت کا نماز یہ پھر بی بی مریم کا خصوصیت ہوگی کہ نماز با جماعت کا ان کو حکم کیا گیا اس وقت کے اندر اب عورتیں جو ہیں مسرائی یہ ہی ہے کہ جماعت میں نائیں مسجد کے اندر خطرہ اسی پہ ہے یہ سمجھی بات یہ دو معنی ہیں رقوع کا ساز رخوع کرنے والوں کے یعنی جس طرح مرد خوشو خزو کے ساتھ کرتے ہیں رقو تو ایسے کا علیحدگی میں دوسرا وہ جماعت کا حکم نام یہ ہے جی جملہ موترزہ برائے اس بات رسالت موترز برائے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرمار ہے کہ میرے محبوب آپ اس دور کے اندر نہیں تھے بھئی حضرت اس دور میں تھے بی بی مریم اور ذکریہ کے دور میں لیکن آپ خبر پوری دے رہے ہیں نا تو کیا ہے اللہ کی طرف سے بھائی آئی اور جس پہ وہی آئے وہ کیا ہوتا ہے رسول نبی یہ اس بات رسالت ہے پر ذالک من نباہ غیب یہ بی بی مریم اور ذکریہ کا قصہ غیب کی خبروں سے ہے وہی کرتے ہیں اس کو طرف تیرے وما لدہ نفی حاضر و ناظر قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ آپ اس وقت نہیں تھے نفی حضر و اور نہ تھے آپ نزدیک ان کے جب وہ ڈالتے تھے اپنے کلموں کو کہاں کلمے ڈالیں جی؟ دریائے ارد ان کے اندر کلمے ڈالی ہاں؟ جب ڈالتے تھے اپنی کلموں کو کہ او ہمریم او ہم سے پہلے بارت معذور پہلے یا مح یہ ایک لازم مقدر ہے تاکہ جانے کہ کون سن میں سے کفالت کرتا ہے مریم کی ماں کر تل رہے ہیں اور نہ تھے آپ نزدیک ان کے جاپ کے جھگڑتے تھے جھگڑتے تھے قبل رکا قبل قرا رکا نہ قورا قرا سے پہلے وہ جھگڑتے تھے کہ کون کفالت کرے لیکن جب قرآا اندازی ہوئی تو جھگڑا ختم اور نہ تھے آپ نزدیک ان کے جب کے جھگڑتے تھے قبل اس الملائکہ تو یا مریم بشارت مریم اب مریم کو بشارت ہو رہی ہے علیہ السلام کی اور جب کہا جبریل نے آئے مریم بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو بے کالے من ہو ساتھ ایک میں کے جو کہ ہونے والا ہے اس کی طرف سے کالے اللہ اس کے نیچے لکھو فضائل عیسیٰ بے کالے مت ہو کے نیچے فضا عیسا اوپر نمبر ایک لکھو عیسیٰ علیہ السلام کا لگب کیا ہے جی کالے اللہ یہ فضیلت نمبر اے اس مح المسی نام ان کا مسیح ہوگا مسیح لقب ہے جیسے کال اللہ لقب ہے عیصا علیہ السلام کا لقب کیا مسیح بھی ہے ای سب مریم یعنی عیسا بیٹا مریم کا یہ نام ہے آپ ایک سوال کریں گے کہ دجال کو بھی تو مسیح ہے دجال کہتے ہیں کیا اور علیہ السلام بھی کیا ہیں مسیح ہیں سمجھے جی تو اس کا جواب یہ ہے بابا مسیح دجال کو جو مسیح کا آ وہ عربی لفظ ہے وہ کیا ہے عربی لفظ ہے تو مسیح بر وزن فعیل ہے یا نہیں تو فیل بامان مقبول آتا ہے جیسے جری ان بمانے مجروح وہ مسیح بانے ممسو ہونا ہے کیا یعنی ممسوح ممسویں اس کی ایک آنکھ کیا ہوگی مٹی ہوگی تو مسیح کا مانا آسان ہے کانا مسیح دجال کا مانا وہ کانا دجال اور وہ لفظ کیا ہے عربی ہے مسیح مسیح دجال لیکن یہ اشارۂ اسلام کے بارے میں جو مسیح کا لفظ ہے نا یہ عربی نہیں ہے یہ عبرانی ہے یہ اصل میں تھا مسیحا کیا معاشی تھا یا مشیہ تھا یہ بمن مبارک ہے یہ لفظ عربین عبرانی ہے یہ سمجھی بات یا نہیں جی اب میں یہ قرض کرتا ہوں کہ اس وقت ابرانی کا رواج ہے یا عربی کا ہے عربی کا ہے نا ابرانی تو ختم ہو گئی اب یہ مرزا جو کہتا ہے غلام کادیانی کہ میں مسیح مود ہوں کیا تو لہٰذا مسیح کی برانی لحاظ سے ہوگا تو زبان ختم تھی یہ مسیح کے لحاظ سے ہوگا ہاں مسیح کا منع کانا یہ جو کہتے ہیں مسیح معود ہوں مطلب یہ ہے کہ حضور نے جس مسیح دجال کے بارے میں کہا تھا کہ وہ آئے گا میں وہی معود مسیح ہوں یعنی مسیح ہے دجال یہ بالکل پٹ بیٹھتا ہے کیسے مارا نا ابرانی زبان تو نہیں رہے نا تو مسیح کا من کرنا جال مرزے کا ایک آنکھ تقریباً کہاں پہنچ گئے جی ہے دماغ خراب اس کا کرتا نبوت کا دعوی پتن سے اونٹ پٹانگ مارتا ہے یہ شیر ہے اس کا مرزے کا کر میں خاکی ہوں پیارے نہ آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور ان کا ننگ و آر میں خاکی ہوں پیارے نہ آدم داد ہوں کہتا ہے نہ میں خاک سے بنا ہوں نہ آدم آدمزاد ہوں آدم کا بیٹا بھی نہیں ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت میں بشر کی قی ہوں جہے نفرت ہوں یہ <laughs> آتا ہے کرتا ہے نبوت کا دعویٰ اور اپنے لیے یہ تجوید کرتا ہے اور ان کا نہ دیکھو جی اس محل مسیح مریم کالمۃ اللہ بھی ان کا لگاپ ہے السلام کا مسیح بھی ان کا کیا ہے ہے عیسیٰ کیا ہے نام ہے ابن مریم عیسیٰ کے ساتھ بار بار ابن مریم آتا ہے عیسائیوں کی تردید کے لیے وہ کیا کہتے ہیں وہ ابن اللہ کہتے ہیں ابن اللہ نہیں ابن مریم وجیہن فی یہ نمبر دو لکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت نمبر ایک ہو یا بے کالمت ہو دوسری فضیلت کیا ہے وجی معد ہوں گے دنیا کے اندر والرات نمبر تین آخرت کے اندر بھی معزز ہوں گے تیسری فضیلت وہ کائنہ منال مقرہ بین مینالمقرہ بین چار مجرور کے اس متعلق ہے کائن کے وہ پہلے جو وجی ہے اور ہونے والے ہوں گے مقربین سے کتنی فضیلتیں آ گئی چار وہ جو کلے منا اور بات کرے گا عیصا علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بیچ جھولے کے یا ماں کی گود کے بہت کا مان ماں کی گود کر لو یا جھولا کر لو کوئی جھولا نہیں ہوتا اس کے اندر تو عیص علیہ السلام جب پیدا ہوئے ماں کی گود کے اندر تھے تو یہود نے توہمت لگائی یا نہیں تو علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے یا نہیں کالا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 سرسلام کی خرت کے معاملے میں معلوم ہوا یہ کوئی خاص فضیلت ہے لوگ چالیس سال کے اندر باتیں کرتے نہیں کرتے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 فرشتے صفات ہیں وہ فرشتے گھٹتے بڑھتے ہیں ان کی عمر بڑھتی ہے کھاتے پیتے نہیں یہ سارے سان بھی کھاتے پی نہیں فرشتے صفات ہیں سمجھے دیکھا بلکہ صفات اس کے اندر تینتیس سال کے بعد پھر نازن ہوں گے ان کی عمر ادھیڑ ہوگی یا نہیں اس عمر میں باتیں کریں گے تو یہ جو کہا گیا ہے کہ قہولت کے سن کے اندر باتیں کریں گے آخر کوئی عجیب چیز ہوگی تو فضیلت بنے گی تو عجیب چیز تو اسی بات کے اندر بنتی ہے سمجھی بات نہیں تو کالن کی بات دلالت کرتی ہے کس کے اوپر رفع عیسی پہ اور نزول عیسیٰ پہ دیکھو جی اور ادھیر عمر کے ساتھ بھی باتیں کریں گے اور مین المقرہ بھی اور منصالی کے اس سے ہوئے کتنے نمبر ہے جی جی چھ نمبر میرے عظیز میں صرف بھاشا پڑھتا ہوں لکھنے کی بات نہیں ہے اچھا جی دیکھو جی وہہ ذکہ في سنل کوللت يرااد ب تققلم ہی ے اسلام سلاس کا حالان تکلی وہہ قضالك کا بعدہ نظول من السما و پلوغی ہی ظالے کا سن بنا ال ماہ ظہبہے سين بسيّے بغيررا وائرا ہ و بصلاس مصلسی سناتان وال سز الأرض باب کاہاً في بم سناتا یہ رولمانی کاوالا میں دیرا۔ کہ کالن دلالت کرتا ہے کس کے اوپر رب عیسیٰ کے اوپر بھی تیتیس سال کے بعد آپ اٹھائے گئے اور پھر کس کے اوپر نزول عیسیٰ کے اوپر بھی آپ آئیں گے تقریریں کریں گے کالت رب انڈا جاب مریم استے جاب مریم مریم مریم نے تاجو اس کا تعلق اس کے یاد ہے اس کالا تر یا مریم ان اللہ خوشرو گے آیا اس نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ عیسیٰ تو سے پیدا ہوں گے تو بی بی مریم نے تعجب کیا کہ کیسے بیٹا پیدا ہوگا حالانکہ میرا نکاح کہیں نہیں ہے کسی آدمی نے مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا تو پھر کیسے بیٹا پیدا ہوگا یہ اس مریم ہے کہنے لگی مریم اے میرے پرور دگار انا یقلی غلط کیوں کروگا واسطے میرے بیٹا حالانکہ نہیں ہاتھ لگائے مجھ کو کسی بشر میں نہ نکاح کے ساتھ نہ غلط ارادے سے کالا جواب پر اسی طرح اللہ پیدا کرتے ہیں جو کہتے ہیں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 یہ میں قرآن و حدیث کیوں بتا رہا ہوں اس لیے کہ کتاب سے مراد تورات انجیل لے سکتے ہیں وہ تو لکھا ہوا آگے تورات و انجیل سمجھی بات تورات بھی لکھی ہوئے آگے انجیل بھی لکھی ہوئی ہے تو لہذا کتاب سے مراد کیا ہوگی قرآن محکمہ سے مراد کیا حضور کی حدیث سے ہوگی اور میرے پاس کرینہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جہاں ہی آپ دیکھیں یل محبول کتاب وال حکمہ جائیں دے کے کتاب سے مراج کیا ہے قرآن حکمت سے مراج کیا ہے جائیں ہی دیکھو پہلے پڑھتے ہو آگے آئے گا یہ کرینہ ہے کہ کتاب سے مراج کیا ہے قرآن اور حکمت سے مراج جہاں دور کی حدیث سے تورات نہیں لے سکتے آپ کیونکہ تو دیر کا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیساء السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن کیسے سکھائے گا حدیث کیسے سکھائے گا یہ نزول مسیح کے اوپر دلیل ہے نہیں جب علیہ السلام اٹھائے گئے تینتیس سال کے بعد اس وقت ان کو قرآن آتا تھا بھئی قرآن تو نازل نہیں ہوا حضور بات کے اندر ہے حدیث آتی تھی تو اللہ ان کو قرآن بھی سکھائے گا حدیث بھی سے قسمت سکھائے گا کہ آسمان سے وہ نازل ہوں گے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 قرآن و حدیث سے اقیدہ ہے تمام والجماعت کا نزول کے بارے میں جو ہے؟ ہے. یہ رفیع غلام نہیں اور اس کے پیچھے ہی رہے ہیں. خدا ان کو ہدایت دے بڑے عجیب ویم ہے ایک اجماعی قیدے کے اندر خرابی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس بارے میں اگر کتابیں دیکھ کے ہوں تو حضرت شہید اسلام کی کتابیں ہیں اپنے جو متفون ہیں نا حضرت شہید ان کی کتابیں ہیں رف عیسیٰ پہ نزول عیسیٰ پہ مورنۂ جلیس کاندنی کی ہیں اور فتوہ انہیں حضرات میں منگوایا تھا حرمائن علماء نے سے انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رف عیسی نضور عیسی کا جو قائم وہ کیا ہے انہوں نے بھی دست کر دیا ہے کہ خیال کرے